تم فرما دو کے حکم مانو اللہ اور رسول کا پھر اگر وہ منہ پھیری تو اللہ کو خوش ناؤ آتے کافر